تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے یعنی موجود ہی نہ تھے. پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو تمہارے سامنے ہے یہ اللہ کے وجود توحید کی بھی دلیل ہے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے کی بھی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الجاسی کے اندر ارشاد فرمایا کم الاؤ ملک بفی والا اکثر سلا علم کہ دے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور سورہ اتور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں کرتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس کو زیبہ نہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ اس کو زیبہ نہیں اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں جس طرح وہ پہلے تھا اور رہا اس کا مجھے گالی دینا تو یہ اس کا وہ قول ہے کہ میری اولاد ہے یعنی میرے لیے اولاد کا بنانا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں اس بات سے پاک ہوں کہ میں کسی کو بیوی یا اولاد بناؤں صحیح بخاری کتاب و کے اندر یہ حدیث قدسی موجود ہے تو اس سے اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا یہ ایمان ہے اس پر ایمان رکھنا ہر ایک نے اس پر ایمان لانا ہے جو نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ایک ہے تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ